بندہ کرے بس وہی خدمت خدمت کا موقع ہی نہ چاہتا ہے وہ نہیں لگتا جس طرح جرمدار نے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 تھی دسو جی ٹی وی سکول سا نماز کھلو کے اللہ دے دے کے دے کھلو کے رب نال تگا بازی کی آتا ہے ادھر آ بچامی ادھر سارا کچھ رکھی گلا <تصفح>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 لیکن بابا دی نماز نہیں کیوں جو نماز تو او دا اے دیو نا یار سارے نما او نماز کی دی دعوت دیں دن یار کیوں تصو بابا نماز دی دعوت دن دے نماز مخالف نے کی کرتے نے اے ہے اللہ اے ہوں نماز پڑھ گے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 لعنت الله على اليهود والنصارى بشمار قريب आदमी है सवेरे पे शुमार सदके का सवाब निकल गया जैसे الله على اليهود والنصارى وما يتبع ها وما يتبعهم يا لام سكلجين ये होने दी पैरी के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 سامنے لگا کہ جہاں میرے محبوب نا برا ہے نبی بولیا بھی خاموش خاموشی اختیار نبی پاک نے پوچھا کہ نو برا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 جی جی چرس پہ کی جی لگتا سی گلے شریف کی دعوت دیتی ہے بند نو تو لگا جی بہت بڑا جہاز ہے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 اللہ um آلو ترقا <si>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 سب تسولے والگ گ cover لو shutنا کرسے بعد کیا شخص ہو سی جیسی پیرس Radi ہیں تسولے والبعلان نے کہیں اور رکھی صفر تسولے والبران ان تتواقی جو at不是 رسول 1952ODoh013 주고 작업ما sake antipater napoiga�ā 원�ی morningsی اچھا ہے ومن کو Law Rataonra ڈamو sweet verses ڈیو ڈنمیرہان吃 Miller gezet فترح That Faizi overnight theep出来 ڈ didiles فتروا نكر یا شروع کرد ری relaxing on Luis71收 jogar اس assistance وängen کرد رہا Ec לש رکھ وقت bridge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 میرا پیر یہ نپ لینا جڑا جا دے دا اس تعلیم اسلام دی ترقی ہونی ہے فرمایا اسلام دی ترقی نہیں یہ ترقی نہیں اسلام مٹ جانا ہے سب دے پیم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 بن جائے جب شاید تعلیم تا, والے بہترین قوم پڑھ بہترین جی انت گل کرنے والا غلط بندہ کی تو غلط پیچھے کو چل رہا ہے جانتے تو سکول جانتے تعلیم والے لا کے پیر صاحب جی او جناب مسٹر جناب اس حد تک جبانے نے کہ وہ را آزم نو آئی نو میں رپورٹ لے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 کسمیاں بات کی چاچا جی یہ کوئی کانوں نہیں اچھا ہر جدو ٹکر خونا گل لکھ لو گل <سجل> نکل <سجل> جاتی پرانے لا دا اعتراض سی اس تو بعد فروائی وی گئی اچھا ہوں سوال کہ دسو علم <hurai> دس اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت نعمت ہے یا نہیں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 دی ہر نعمت دی قدر دانی دی اندر اللہ اللہ سونے دا محبوب جی دی شکر دی کر اللہ حد قرآن حضرت یا اسلام ای روز چہرے شریف دنیا دے نشان پائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کدی نہیں فرمایا کہ آز, آز رو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 ہوں سرکار نے اگلے ڈولی چڈ دیتی ہوں جی جی دی جی جی جی جی جی جی دسو, مليم دسو مليم کیا زمین عرش فرش ہر قیامت کیونکہ گلامتیاں یہ ہر چیز دی ہر بارے سوال ممکن سی یا نہیں یہ سوال ممکن سی تو واپسی جواب ممکن نہ ہوتا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 اس واضح حدیث ہونگیاں لیکن بخاری شریف بے مسالا کسان میں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 چھپانے کا حکم ہے سی کر کے آپ صلی اللہ یہ فرمایا لیکن خود دسیا نہیں اگر حکم نہ دے لیکن نہیں چھپا یہ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمایا نا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 چل پی بات بھی اپنا تعلیم دین کے لیے آئے دل سکھانے کے لیے آئے ہیں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 ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے وہ وہ میں میں بخاری بخاری شریف ہیں جدا جواب بزرگ کتابیں جس کے پہ ہوئے مل مشہور آنا پہ آنا میرا سال کوچا جا رہا ہے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 اللہ علیہ وسلم لڑن ہو جان سرکار پانی شریف بھابی نی لگ سکتا بغیر بچہ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 تھے اکبر فرماتا ہے کہ اخبار کی شاید؟ شاید اخبار کہ انگریز پر آقادا ہے نہ کمانو کو نا. نا کمانو. نا تلوار نہ تلوار نکالو جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو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 طالبان جہے نے اپنا ملک چھ کے گھروں سر تو نہیں پھر پچھو گھر ہے بالیا دہشت گرد نے دہشت دا امریکہ درطانیہ تیری فوج لڑ سکتی کہیں مالی لڑ سکتے ہیں وہ آج اچھے فوج آئٹم وہ سر سٹی کھڑا ہے تو مالی لڑ لین